کتاب محمد بسم اللہ الرحمن منو لاتر فہو اسواتو بالکول آپ کو علم ہے گزشتہ جمعہ سے سورہ حجرات کی تفسیر شروع کی گئی ہے سورہ حجرات کی کل اٹھارہ آیات ہیں گزشتہ جمعہ پہلی آیت کی تفسیر اللہ کی توفیق سے آپ بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کی تھی اب یہ دوسری آیت ہے جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا ہے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں یا آئیو الذین آ اے ایمان والو لا تر فاو فوق فاو کا سوتن نبی پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے معنی یہ بے ادبی ہے یہ پیغمبر کی توہین ہے کہ تمہاری آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے بلند ہو جائے ایسا نہ ہو دوسری بات ولا تج بال جارے باز گم لے بازو تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو آوازیں دیتے ہو اس طرح تم نے میرے پیغمبر کو نہیں پکارنا اس طرح نہیں پکارنا اللہ تعالی نے یہ دو نصیتیں کی ہیں اور آخر میں اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے انتہبت مالکم و ان تم لات اگر تم نے یہ بے ادبیاں کی یہ گستاخیاں کی کون سی اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے بلند کیا نمبر دو یا تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم نے اسی طرح میرے پیغمبر کو پکارا تو پھر سن لو تم گھمنڈ میں ہو گئے اپنی نمازوں پر اپنے روزوں پر اپنی عبادات پر جبکہ میں رب کہتا ہوں تمہارے معاذ سارے برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم گھمنڈ میں رہو گے جبکہ تمہاری ساری ریکیاں برباد ہو چکی ہو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اب واپس آئیے اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے ذرے کے برابر اونچا مت کرو تمہاری آوازیں نیچے ہوں مغلوب ہوں دبی ہوئی ہوں غالب آواز ہو تو میرے پیغمبر کی ہو سلسل. یہ آیت کس وقت نازل ہوئی یہ الگ چیز ہے اہل علم کہتے ہیں قیامت تک آنے والے واقعات جو ہیں وہ قرآن کریم کا نزول ہیں قرآن کریم کو کسی ایک واقعے کے ساتھ خاص کر دو گے تو پھر شریعت کے احکام تو مختص ہو گئے کیا متک تک آنے والے واقعات لو جی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بخاری اٹھائیں مسلم اٹھائیں ابود ترمزی نشائی بنو تمیم قبیلے کا ایک بہت بڑا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا کس قبیلے کا بنو تمیم کا آپ کے پاس آیا وہ ایک تفصیل ہے میں وہاں نہیں جانا چاہتا لمبی چوڑے باتیں ہوئی گفتگو ہوئی یہ قبیلہ اس قبیلے کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے اور آپ سن چکے ہیں علم بنو تمیم قبیلے کی یہ وہی قبیلہ مدینے میں موجود تھا ان کی مہمان نوازی ہو رہی تھی نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں ایسا محسوس ہوتا ہے اس محفل میں بنو تمین قبیلے کے لوگ موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی محسوس ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے اپنے مرکزی صحابہ رام سے کہا کہ مجھے ایک مشورہ دے مشورہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنو تمیم کبیلے کے لوگ آئے ہوئے تمہیں معلوم ہے میں چاہتا ہوں انہی میں سے ایک آدمی کو ان پر امیر بنا دیا جائے ان ہی میں سے ایک آدمی کو امیر بنا دیا جائے وہ ان کا امیر ہو اس کی عمارت میں یہ لوگ چلتے رہے اچھی بات ہے نبی علی اسلام نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تم بتاؤ تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو تم بتاؤ کہ امیر کس کو بناؤں تم بتاؤ کہ میں امیر کس کو بناؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری رائے یہ ہے اس قبیلے میں ایک بزرگ ہے تجربے کار بھی ہے پڑھا لکھا بھی ہے کا, کا بن ماں بد کا کا بن ماں بد اس کو امیر بنا دے یہ مشورہ کس نے دیا ابو بک صدیق نے رضی اللہ عنہ رائے تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تم بتاؤ تم بھی تو ان کو جانتے ہو تمہارے بڑے تعلقات بھی ہیں واسطے بھی ہیں بنو تمیم سے تم بتاؤ ابو بکر کی رائے تو نے سن لی عمر اب تم بتاؤ کس کو امیر بنایا جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ اکرا بن حابس کو امیر بنا دیں اکرا بن حابس کو ایک رائے تھی نبی علیہ اسلام نے مانگی عمر نے دے دی کہ اقرہ بن حابس کو آپ امیر بنا دیں یہ بخاری گری ہے لو جی ایک دم ان دونوں بزرگوں کے درمیان تھوڑی سی ناراضگی کا پہلو ہو گیا اور تھوڑی سی آواز بھی بلند ہو گئی دونوں بزرگوں کی بزرگ کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تھوڑی سی آپس میں رنجش ہو گئی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی اور ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہی ہم کس مجلس میں بیٹھے ہیں کون موجود ہیں انسان ہیں رنجش کیا ہوئی دو جملے ہیں دو جملے کوئی انہوں نے ایک دوسرے کی عزت پہ حملہ نہیں کیا ایک دوسرے کو گالی نہیں دی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں نہیں کی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا ابو بکر نے کہا رضی اللہ ما عرتہ اللہ خلافی یہ بخاری کے ہے ما آرت اللہ خلافی ابو بکر نے کہا عمر یہ تم نے جو رائے دی ہے یہ محض میری مخالفت میں دی ہے میں نے کا بن مابت کا نام لیا اور تو نے میری کاٹ کی میری مخالفت میں تو نے اکرا بن حابس کرام دی یہ بات عمر نے کہا ما عرب تو خلاف ہکا ابو بکر میرا رب گواہ ہے مجھ سے رائے لی گئی میں نے رائے دی ہے آپ کی مخالفت مقصود نہیں تھی ان کا ایک جملہ ان کا ایک جملہ مجلس نبی کی اللہ ہستیاں عظیم دونوں چھوٹی سی بات ہوئی اللہ نے ان جبلوں کو بھی برداشت نہیں کیا آگے زور کرنا اللہ نے برداشت نہیں کیا فوراً جبریل کو کہا جاؤ یہ آیت لے جاؤ ان کو بتا دو میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو حضرات میں یہاں رک کر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام کی رسالت نبوت کیا متک ہے کیا خیال کیا ہے کیا متک ہے اور آپ کی نبوت رسالت آپ کی شریعت علاقائی ہی نہیں ہے آلمگیر ہے عالمگیر شریعت اور قیامت تک ہے آپ کے فرامین آپ کی احادیث قیامت تک کے لیے ہیں نبی علیہ السلام جب دنیا میں دنیاوی زندگی میں موجود تھے میرے پیغمبر کی موجودگی میں اگر تھوڑا سا ایک جملہ کسی نے کہا رب نے برداشت نہیں کیا آج اگر کوئی شخص میرے پیغمبر کی حدیث جو موجود ہے اس حدیث سے اپنی بات کو اپنی رائے کو بلند کرے گا میرا رب برداشت کرے گا میرے پیغمبر کے فرامین آج موجود ہیں آپ کی احادیث آج موجود ہیں میرے پیغمبر کی آواز سے آواز کو بلند کرنا بے ادبی میں پوچھتا ہوں میرے پیغمبر کی حدیث سے اپنی رائے کو اپنے قیاس کو غالب کرنا ادب ہے یا بے ادبی ہے آپ حیران ہوں گے نبی علیہ السلام نے آیت سنا دی خبردار نبی کی آواز سے جس کی آواز بلند ہے اس کے امال برباد صحابہ میں کپ کب کپی اتاری ہو گئی حتیٰ کہ ایک صحابی جو آج کی مجلس میں نہیں ہے جس کو پتا چلا خالی اتنا پتا چلا کہ آج جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوگی اس کے امال برباد خالی یہ پتا چلا اور کوئی علم نہیں خالی اس آیت کے نازل ہونے کا علم ہے کون ہیں؟ ثابت بند رضی اللہ عنہ اتفاق سے اتفاق سے ان کی آواز بڑی بلند تھی اتفاق سے آواز بڑی بھاری تھی جتنا بھی ایسا بولتے آواز بھاری تھی آئے سنی سیدھے گھر گئے گھر گئے گھر والی نے دیکھا ثابت پریشان آ گیا بیوی بی بڑی دانا تھی عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بیٹی تھی اور بڑی دانا خاتون تھی جمیلہ اس کا نام تھا اس نے کہا ثابت تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے پریشان ہو کیا مسئلہ ہے ثابت نے کہا جی ہاں آج آیت نازل ہوئی ہے ان حاضل آیت ازن نزلتا علیہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے آج کی وہی اللہ نے نازل کی ہے وہ میرے بارے ہے لگتا ہے میرے بارے آج کی وہی آئی ہے میری آواز بلند ہے سن لے عملی میرے سارے اعمال برباد ہو گئے اللہ خوف دے میرے سارے اعمال برباد ہو گئے وہ آنا میں اور میں جہنمی بن گیا ہوں جہنمی ہو گیا ہوں آج تک میں نے نیکیاں کی ہیں جنت کے لیے آج کے بعد نیکیوں کا کیا فائدہ میں جہنمی بن گئی ہوں گئے اپنا دروازہ کھولا بیوی بی کو کہا خبردار اب میں اندر سے دروازہ بند کر رہا ہوں اب میں دروازہ اندر سے بند کر رہا ہوں اب دروازہ کب کھلے گا بی, بی سن لے میرا دروازہ کب کھلے گا حتی اللہ تعالی اس دن کھلے گا جس دن میری موت آ جائے گی اب میں باہر کیوں نکلوں میرے لیے کیا جہان میں جہنمی بن گیا مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں اللہ کا حکم آ گیا اب دروازہ اس دن کھلے گا جس دن میری موت آ جائے گی او یرزا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دروازہ اس دن کھلے گا جس دن میرے کان میں آواز آئے گی اللہ کے نبی آپ سے راضی ہو گئے اللہ کے نبی آپ سے ناراض نہیں ہے راضی ہیں یا اس دن کھلے گا یا جس دن موت آئے گی کھلے گا یہ کہا دروازہ بند کر دے کسی کو مت بتانا میرے بارے ٹھیک ہے یہاں کا معاملہ یہ ادھر مسجد کے ماحول دیکھیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ کو ایک ایک نمازی کا احساس ہوتا تھا نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور دیکھتے دیکھتے ابو میں آتا ہے خالی دیکھتے نہیں تھے بلکہ آپ پوچھتے فلانن اجا فلانن فلان فلان آیا فلان ساتھی آیا کہ نہیں ایک, ایک نمازی کا احساس کن کو میرے محمد اور رسول اللہ سلسل. آج ہمیں احساس ہے اپنے دوستوں کا پکا نمازی تھا نہیں آیا کہاں آئے ہر نماز جماعت سے پڑھنے والا آج نظر نہیں آیا ذرا خیریت معلوم کریں کوئی ہے پتہ ہمیں یا ہمارے امام کو کوئی ہے احساس ادھر دیکھیں ثابت بن قیس نے دروازہ بند کیا ہوا اور بند کرنے کے بعد سویا ہوا نہیں ایک حدیث میں آتے اندر بیٹھ کر اور سر پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیئے رو جا رہا ادھر نبی علی السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور آپ نے فرمایا مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آؤں پکا نمازی جماعت سے نماز پڑھنے والا ثابت بن قیس کہاں ہے ان کے ہمسایا کھڑا ہو گیا کون آسم عدی رضی اللہ عنہ اے اللہ کی رسون قربان جائیں میرا ہمسایا ہے مجھے احساس نہیں اللہ کی نبی آپ کو احساس ہے میں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہیں گیا ہے یہ بیمار ہے بتاتا ہوں آئے دروازے پر بیوی دروازے پر آئی کون آسم میں نا بھائی کیسے آنا ہوا ثابت کہاں انہوں نے کہا بھائی ثابت بن قیس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہو گیا انہوں نے مجھے بتایا ہے آج قرآن نادر ہوا ہے لگتا ہے میرے بارے ہوا ہے میری آواز پیغمبر سے بلند ہے میرے مال برباد ہو گئے میں جہنمی ہو گیا اب دروازہ بند کر چکا اب کھلے گا جس دن میری موت آئے گی یا اللہ کی نبی اس سے خوش ہو جائے گی قربان جائیں صحابہ کرام جھوٹی تسلیاں نہیں دیتے تھے وہ لوگوں کو جھوٹے جھوٹے پرکنڈے جھوٹے جملے بنا کر لوگوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو جی باتیں تو جھوٹی ہیں لیکن ہمارا مقصد لوگوں کو دیندار بنانا ہے نمازی بنانا ہے نہیں جھوٹ نہیں آج نے پریشان ہو کر پریشان ہو گئے لیکن کیا کہتے کہ تم واقعی جہنمی ہو یا نہیں ہو تمہارے اعمال برباد ہوئے یا نہیں ہوئے وہ کیسے کہتے کچھ نہیں کہا خاموشی کے ساتھ وہی وہ سے چلے گئے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں آسم بن ندی پہنچ گئے آسن سنائے ثابت کہاں کیا بیمار ہے نہیں بیمار نہیں معاملہ یہ ہے او ہو یہ معاملہ ہے جی ہاں آسن جاؤ دوبارہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور ڈائریکٹ جا کے ملو بن کیس کو اور اس کو پیغام دو محمد اور رسول اللہ کا پیغام یہ دو ان یہ الفاظ بخاری کے ان من اہل الجنہ ان کو کہہ دو تم جہنوی نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو یہ پیغام دو اور میرے پاس لے کر آپ یہ پیغام دو انس تمنا کن کم جن ثابت تم جہانوی نہیں ہو تم جنتی ہو اور لے کے رہو آسم بیندی اس کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر سے کہتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام کا پیغام اللہ کی نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں اندر سے پوچھا کیا پیغام ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں <الجنَّة> جہنوی نہیں ہو جنتی ہو ایک دم دروازہ کھولا پورا چہرہ آسو تر پورا چہرہ آسو تر اب چل پڑے نبی علیہ السلام کی مجلس میں گئے اوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثابت تم کیا سمجھے معاملہ یہ نہیں تھا قرآن سچا ہے لیکن تیری سمجھ میں غلطی ہے لیکن سن تیرے اخلاص پر اللہ راضی ہو چکا تیرے بارے اللہ کا پیغام میرے پاس آ چکا ہے آج کے بعد جتنا تیری زندگی ہوگی بقیہ زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئے گا و تختلا شہیدا دوسری بات یہ ہے آخری وقت تجھے شہادت کی موت ملے گی تیسری بات وہ تد خرل جن تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے لیکن ثابت کا ایمان حدیث پر کیسا ہے فرماتے ہیں رضی تو بےبش اللہ تعالی و اے اللہ کے نبی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو مجھے خوشخبری دی ہے موت پر راضی ہوں خوشخبری اللہ کے نبی نے دی ہے تو کیا فرماتے ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دی ہے میں اس پر راضی ہوں مانا حدیث میں جو خوشخبری ہے یہ بھی کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے حضرات اس آیت میں پہلی بات یہی تھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو آواز کے بلند کرنے کا معنی ثابت غلط سمجھے مانا یہ تھا میرے پیغمبر کے احکامات سے احادیث سے فرمودات سے نصیتوں سے اپنی باتوں کو بلند مت کرو میرے پیغمبر کچھ کہیں میرے پیغمبر کا فرمان ہے تمہارا مولوی کچھ کہے تمہارا مرشد کچھ کہے تمہاری برادری کچھ کہے اس کو اگر تم غالب کرو گے تو گویا تم نے میرے پیغمبر کی آواز کو دبا دیا تم چوٹی کے بے دب ہو تمہارے یہاں برباد دوسری بات کیا ہے ولا تج ہر بل کو جہر باز گملے باز اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو آوازیں لگاتے ہو اس طرح میرے پیغمبر کو آوازیں مت لگو اس کا کیا مطلب ہے اس کی بھی ایک وضاحت چاہیے اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ ابھی کروں گا گفتگو تو بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی جتنا ہی شارٹ کروں گا بات پوری نہیں ہو سکے گی جبکہ وقت بہت کم ہے سر میرے سامنے چار منٹ باقی ہیں لہذا یہ اگلا نقطہ اگلے جمعہ پہ آپ وقت پر آتے رہیں یہ پوری صورت کی تفسیر انشاءاللہ شاء قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سناؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مانے جو اللہ کے آداب ہیں اللہ کے پیغمبر کے آداب ہیں وہ سمجھنے ان آداب کو اپنانے کی تو فیقہ فرمائے